آج کی خبریں پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی حکیم بلوچ بلوچستان کے شورش زدہ علاقہ آواران میں فورسز اور مسلح افراد کے درمیان ہونے والے جھڑپوں میں جان بحق افراد کی تعداد چار ہو گئی ہے آج جان بحق ہونے والے شخص کی شناخت مہیم ولد محمد مسا لال بازار جاؤ کے نام سے ہوئی ہے دوسری طرف پاکستانی آئی ایس پی آر کے ترجمان نے فورسز کے ایک اہلکار کی علاقت اور ایک کے زخمی ہونے کی تصدیق کر دی ہے بلوچستان لیبریشن فرنٹ کے ترجمان گورام بلوچ نے اپنے جاری کردہ ایک بیان میں جاؤں میں جاں بہک ہونے والے تینوں افراد کو سرخ سلام اور خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ وہ ان کی تنظیم کے سرماچار تھے اور 2013 تیرہ سے بی ایل ایف سے منسلک تھے جنہوں نے کل مردانہ وار لڑتے ہوئے فورسز کے کئی اہلکاروں کو ہلاک کرنے کے بعد جام شہادت نوش کی گورام بلوچ نے مزید کہا کہ آٹھ ستمبر کو ضلع پنجگور کے علاقے کلکور کاشت کنڈک میں سراچاروں نے پاکستانی فوجی چوکی پر ایک کو اس نائپر رائفل سے نشانہ بنا کر ہلاک کیا دال بندین میں گیارہ اگست کو بلوچ لیبریشن آرمی کے فدائن حملہ جس میں کئی چینی شہری اور سکیورٹی فورسز کے اہلکار ہلاک و زخمی ہوئے تھے کے بعد بلوچستان کے سنتی شہر ہب میں چینی انجینئرز کی سکیورٹی سخت کر دی گئی ہے جس میں آمد و رفت کے موقع پر تمام راستے سیل کر دیے جاتے ہیں اور پبلک ٹرانسپورٹ روک دی جاتی ہے مغربی بلوچستان کے شہر سراوان میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے عبداللہ سورج ولد اقبال بلوچ سکنا الندور بلیدہ کو قتل کر دیا مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ٹارگٹ کلنگ کا واقعہ ہے جس میں پاکستانی دہت اسکواڈ ملوث ہے بلوچ ڈاکٹرز فورم نے خوزدار میں ڈاکٹر بشیر موسیانی پر حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے حکام بالا سے مطالبہ کیا ہے کہ جلد از جلد ملزمان کو گرفتار کر کے ڈاکٹروں کو تحفظ فراہم کیا جائے بلوچستان کے علاقے سوراب میں تیل سے بھری گاڑیوں میں آگ بھڑک اٹھنے سے متحد گاڑیاں اور ہزاروں لیٹر تیل جل گیا ہے اور ایک ہوٹل سمیت متحد دکانیں بھی آگ کی لپیٹ میں آ گئی ہیں جس سے لاکھوں کا نقصان ہوا ہے پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر ملتان میں باوال الدین زکری یونیورسٹی ٹی میں تعلیم بلوچ طلبہ پر مقامی طلبہ نے حملہ کر کے انہیں شدید تشدد کا نشانہ بنایا ہے جس میں ایک طالب علم زخمی ہوا ہے واضح رہے پنجاب میں مقیم بلوچ طلبہ پر اکثر ایسے حملے ہوتے ہیں جن میں انہیں تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے سندھو دیش ریولوشنری آرمی ایس آر اے کی جانب سے شہید ریان بلوچ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ایک تقریب منعقد کی گئی تقریب کی صدارت شہید ریان بلوچ کی تصویر سے کرائی گئی بلوچستان نیشنل پارٹی کے رکن صوبائی اسمبلی ثنا بلوچ نے کہا ہے کہ سی پیک سے متعلق بلوچستان کے حقوق پر سابقہ حکمرانوں نے تاریخی غفلت کی ہے جس کے باعث آج ہم بلوچستان کے حقوق کے لیے آواز کو متلن انداز میں اٹھانے کی کمی محسوس کر رہے ہیں ثنا بلوچ کا کہنا تھا کہ لوگوں کے خیالات ان کے منہ میں دبانے کی کوشش کرو گے تو کل وہ بندوق کے شکل میں باہر نکلیں گے ہمیں لوگوں کے خیالات ان کے منہ سے نکلنے دینا چاہیے ہو سکتا ہے وہ بہتر انداز میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں واضح رہے سی پیک پاکستان اور چین کا استحصالی منصوبہ ہے جسے بلوچ قوم نے مسترد کر کے اس کے خلاف مزاحمت کرنے کا اعلان کر رکھا ہے سندھ کے شہر لاڑکانہ سے پاکستانی فورسز اور خفیہ ادارے کے اہلکاروں نے چھاپہ مار کر ایلیمنٹری ٹریننگ کالج لاڑکانہ کے پروفیسر اور جی ایس این متحدہ محاذ آر ایس ایر گروپ کے مرکزی کمیٹی کے ممبر غلام شبیر کلہوڑوں کو شیخ زید کالونی لاڑکانہ میں واقع ان کے گھر سے راست میں لے کر جبری طور پر لاپتہ کر دیا ہے پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع ڈیرہ اسماعیل خان سے کوئٹہ جانے والی کار اور ٹرک کے تصادم کے نتیجے میں سات افراد جان بھاگ ہوئے ہیں مصر کی ایک عدالت نے سن 2013 میں مصری صدر محمد مرسی کی حکومت گرائے جانے کے بعد اخوان المسلمین کے درنے میں شریک پچہتر افراد کو سزائے موت جبکہ دیگر سینتالیس افراد کو امت قید کی سزائیں سنائی ہیں جن میں مذہبی رہنما بھی شامل ہیں شام کے علاقے کامشلی میں اسد نواز ملیشیا اور کرد فورسز میں جھڑپیں ہوئی ہیں جن میں گیارہ سرکاری اہلکار اور سات کرد جنگ جو جابح ہوئے ہیں نیپال کے مرکزی پہاڑی علاقے نودا کوٹ میں ہیلی کاپٹر حادثے میں ایک جاپانی سیاح اور پائلٹ سمیت چھ افراد ہلاک اور ایک خاتون زخمی ہو گئی ہیں دوسری طرف انڈونیشیا کے علاقے سکھا بھومی میں سیاحوں کی بس کھائی میں گرنے سے اکیس افراد علاق ہو گئے ہیں بیرل الاسوات کے مشرقی سائل پر واقع متنازع علاقے ابخازیہ کے وزیر اعظم گینا ڈی گاگولیا گزشتہ روز ایک ٹریفک حادثے میں جان بحک ہو گئے ہیں خبریں ختم ہوئیں آج کی نشریات میں اتنا ہی کچھ آپ سن رہے ہیں ریڈیو زرمبش اردو کی آزمائشی نشریات